بسم الرحمن رب لي صدري لي امري من قولي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 <بارکتا> آل مجید. الحمد للہ آج دو نومبر دو کو اتوار کے دن آٹھ محرم الحرام چودہ سو ہجری میں ہماری آج کی یہ ایکسکلوسو نشست محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے <تصوت> بھائیو آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے بھی مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں سے جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرس علماء ہرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت و شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے انشاءاللہ میں گھنٹوں یہاں پر اویلیبل ہوں سوالات کے جوابات کے لیے انشاءاللہ اللہ اور بعد میں بھی اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بس اوقات سینکڑوں ای میل کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں پوری دنیا سے امریکہ سے یورپ سے رشیا سے آسٹریلیا سے پوری دنیا سے لوگ الحمدللہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو بعد میں بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں ای میل کے تھرو بھائی میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں یعنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تمام مقابل فکر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مجرو کیا گیا ہے خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث کے ساتھ ہو یا اہل تشیعوں کے ساتھ اور اس میں میں مسجد انتظامیہ کا اور خصوصاً سلفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ ایفٹ کی ہے بھائیو آج کی گفتگو جو ہے وہ من گھڑت اور جھوٹے قصہ کہانیوں اور تاریخی روایات سے نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے اور جسے مجھ سے اختلاف کرنا ہے جذبات کے ساتھ نہیں علمی درائل کے ساتھ کتاب اللہ اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے باقی جو تاریخی کتابیں ہیں وہ تو مورخین کی لکھی ہوئی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں ان کی کوئی اوتھیسٹی نہیں ہے اسلام میں لہذا آج کی گفتگو چونکہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ہوگی تو این ممکن ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ اہل سنت کو بری لگیں اور کچھ اہل تشیعوں کو بری لگیں لیکن ہر بھائی کو پورا اختیار ہے کہ مجھ سے علمی اختلاف کر سکتا ہے لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علمی درائل کے ساتھ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی عید نمبر 36 میں جو 9 کمانڈ آئی ہے کمانڈمنٹ میں command, سے اعوذ باللہ بلّہ علیم من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ولاطف علیہ صلاح کا بھی علم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے علم کلو الا مسولہ بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو علم جو ہے اسلام جو ہے توہمات کے خزانے کو الگ کر کے علم کے اوپر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور علم دو ہی ہیں یا تو کتاب و سنت کا علم ہے جو ریویلڈ نالج ہے جو وحی کا علم اور دوسرا علم جو قرآن مانتا ہے وہ سائنس کا علم ہے جو اسٹیبلش سائنس کا علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیرمنٹ از نون ایز سائنس اور بھائیو آپ لوگوں کی کلیرفیکیشن کے لیے یہ میں بات یہاں پر اکثر لیکچر میں ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پر بھی کر دوں کہ میری روٹی الحمدللہ للہ حال دین سے نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی پتن حرام سمجھتا ہوں کسی اور پہ فتوا نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاق دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا اس کو فور نظر آئے گا اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو کسی سننی کو بری لگی تو مسجد کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی اگر کسی شیعہ کو بری لگی تو وہ مسجد کی بیٹی ذاکر کو فارغ کر دے گی اس لیے روٹی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ طافرمائے آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین بھائی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ پرٹیکولرلی مسئلہ خروج سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آج کل بھی پوری دنیا میں خلافت کے حوالے سے آواز اٹھی ہوئی ہے کئی جہادی تنظیمیں میدان عمل میں اتر چکی ہیں اور وہ لوگ جن کو کسی زمانے میں حسین کے نام سے چڑ تھی آج وہ بھی حسین کی بات کرتے ہیں الحمد للہ لہٰذا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فکر سیدنا حسین اور اللہ ان ہو پرستی کی علامت ہے فکر امام حسین علیہ السلام حق پرستی کی علامت ہے یہ علیہ السلام میں صحیح بخاری سے ثابت کروں گا لیکچر کے دوران انشاء اللہ تعالی سب بھائی ایک دفعہ ذوق و شوق کے ساتھ دروشری پڑھ لیں اللہ صلی علی محمد محمد کما سل تعالیٰ ابروہیم علی ابراہیم آل ابراہیم انك حمید مجید اللہ بارک محمد علی محمد کما بک ابروہ بھائیوں گفتگو کے شروع میں ایک میں بات کلیئر کر دوں کہ اگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی قربانی اور اس سے جڑے ہوئے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے تو کم از کم پندرہ سے 20 گھنٹے ریکوائرڈ ہے یہ اتنا آسان موضوع نہیں ہے اسی کانٹیکس میں میرے آٹھ ایکسکلوسو لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں ان میں سے کئی لیکچر تین تین گھنٹے کے بھی ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام اہل سنت منہج فرقہ واریت سے پاک اہل سنت اس لیے رکھا کہ ویسے اگر کتابوں سنت رکھے تو لوگ کہتے ہیں کہ نیا فرقہ بن گیا اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے فرقہ واریت سے بھی پاک اور پاک فار پاکستان بھی جو ہے جو نام پر ہے ٹون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو میرے آٹھ جو لیکچر ریکارڈ موجود ہیں اور تین ریسرچ پیپرز ہیں میں صرف ان کا شروع میں چھوٹا سا تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھی اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ آٹھ لیکچر ہیں مسئلہ نمبر 61 مسئلہ نمبر 48 55A 55B 65 66A 66B اور مسئلہ نمبر نائنٹی سکس اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نوا لیکچر ہوگا مسئلہ نمبر ون ہنڈریڈ ون ون ون ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ میرے دو ریسرچ ہیں یہ دو ریسرچ پیپرز میرے پہلا ریسرچ پیپر آ رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اس ریسرچ پیپر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ اس دور کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی نے خود کی تھی المتوفہ 1435 سو ہجری جو پچھلے سال محرم کے مہینے میں ہی وہ فوت ہوئے دس نومبر دو تیرہ کو اب ان کو یہ سال ہونے والا ہے الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے اور اس میں یہ تمام ایشوز ریزالو کیے گئے ہیں یہ ہے فائیو اے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ایف فائل ہے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو یہ مل بھی جائے گا ہر بندے کو ہمارے پاس سینکڑوں کاپیاں اس کی الحمد موجود ہے اور دوسرا سچ پیپر ہے یہ فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں کہ واقعہ کربلا اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسے شخص نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ واقعہ کربلا کو نہ چھیڑا جائے بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے تو میں اس میں وہی بات کرتا ہوں کہ چوڑ کی داڑھی میں تنکا اگر آپ سمجھتے ہو کہ سنی صحیح المنحج ہے تو آپ واقعہ کربلا بیان کرو کیا ہوا امت پہ یہ کیوں ٹوٹ پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قبر مبارک میں گئے پچاس سال ہوئے ہیں اور امت نے ان کی پوری خاندان اور نسل کو ذبح کر کے رکھ دیا اتنا بڑا حادثہ امت پر آ گیا آخر ہوا کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں اس حوالے سے نہیں تھیں یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایک ایک ٹینیس ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو علامات نبوت میں بتا کر گئے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اب میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں المتا امام مالک میں مسند احمد کے اندر المصنف ابن بشاوہ میں اور کتابوں کے اندر تو یہ جو پچاس احادیث والا میرا ریسرچ پیپر ہے یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اور جب میں اسی سال مئی 2014 چودہ میں میری الحمدللہ عمرے کے لیے حاضری ہوئی ہرمین شریف مین میں تو خانہ کعبہ کے اندر کئی علماء کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی انگلش میں جو عرب کے علماء تھے تو جب میں نے ان سے احادیث بیان کی تو میں نے کہا لاؤ بھائی کتابیں بخاری اور مسلم لے کر رہو یہیں پر فیصلہ کرتے ہیں تم یزیدی پارٹی ادھر یزیدی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو ان سے پیسے لے کر غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہو تو جب میں نے انہیں بخاری اور مسلم سے حدیث بتائیں تو وہ کانپنے لگ پڑے وہ کہنے لگ پڑے کہ یہ دیشیں کہاں سے آپ نے نکالی ہیں میں کہا اتوں ہی گئیاں نے جناب تھی چھاڑ دیتی ہیں نا ابھی لیں لئی ہیں نے گئیاں تو اتھو ہی نا مکے مدینے تو یہ دیسا گئیں ہوئی ہیں نا تو یہ بخاری اور مسلم اور مجھے حدیث وہ یاد آ گئی جو یوم النہر کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں بسا اوقات جس کو پیغام بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بہ نسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بڑے محدسین ہیں کوئی بھی ان میں سے عربی نہیں ہے آج سعودی عرب کا چینل چلتا ہے تو رواہل بہاری رواہل مسلم بھائی پوچھو بہاری اور مسلم کیا عربی تھے بخاری رشیہ سے اٹھے مسلم قشریہ ایران سے اٹھے آج بھی ایران کا شہر ہے پشیریا امام ابو دود اور امام ترمزی افغانستان سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اجمیوں سے الحمد اللہ خدمت کی کیونکہ یہ الحمد اللہ دین پوری انسانیت کے لیے ومار سلنا سی بشیروں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں بھائی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید اللہ خرین شفیع المز نبین رحمت اللہ عالمی سعد اللہ و امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دعوت حق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا قران حکیم میں سورہ ال عمران کی ایت نمبر 64 بسم اللہ الرحمن الرحیم اول یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمتین سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ آؤ اہل کتاب آؤ جیوز اور کرسچنز ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے مشترک ہے یونانیمسلی ہم ایگریڈ ہیں اللہ نابود اللہ کہ مت پوجے کسی کو سوائے اس اللہ کے اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان سے کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی چاہیے علما جو ہے وہ ہمیشہ اختلاف سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کامن ٹرم سے ہماری کامن ٹرم کیا ہے تو اس سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں اسی قرانی حکم پہ عمل کرتے ہوئے حدیث متواترہ غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشید کے درمیان کامن ہے اور یہ متواترہ حدیث ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں فضائل علی ودا جو چیپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ترک امام مسلم بن حجاج کشید رحمہ اللہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری لے کر آئے چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس چھ دو سو اٹھائیس چار ترک غدی قم کی حدیث کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حجت الفداح کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کے جسٹ ڈھائی سے تین مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی یہ سپر سیٹ کرنے والا ہے حجت البدا کے خطبے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے واپس آ رہے تھے اٹھارہ الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا تشیعوں کے ہاں بھی حدیث موجود ہے غدیر خم کی حدیث تو اسے غدیر خم کیونکہ وہ خوم نامی گاؤں تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے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 اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے چھوڑ دی کتاب واہ تسیم حبل اللہ جمی تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر کا واریت میں مت بٹو یہ ہے اللہ کی رسی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری تین دفعہ آپ نے فرمایا آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی بارہ جو المسترک الحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ وہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت وہ حجرت الوداع کا پتبا ہے اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہل بیت کے احترام کا ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے باقی بکس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامعہ ترمزی میں 3713 ہزار مسلم امام احمد میں 19321 امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون اور سن نسائی البرا میں آٹھ ہزار چار سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ کیا قرآن کی یہ آیت ان نبیم وہ ازواج امات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا من تم مولا ہو فہاد پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جگری یار ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں نا مولانا سور تحرین کی آئی نمبر چار میں آیا تھا مو مولا ہو جبریلو سال ممین کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور ایمان والے دلی محبوب اولا مولا یہ تمام الفاظ تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اور یہ حدیث حدیث متواترہ ہے من کم تو مولا فہاد علی مولا اور شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابی میں تحقیم کے دوران انٹرنیشنل کے مطابق چھ اکانوے نمبر اور اکسٹھ سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ حدیث متواترہ ہے حدیث متواترہ حدیث کی سب سے بیسٹ قسم ہوتی ہے کہ جس کا جھوٹ پر تصور بھی نہیں ہو سکتا چند حادیث ہیں جو متواترہ ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ بھی حدیث متواترہ ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے یہ اور بخاری میں بھی موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سیاح میں سترہ نمبر اس من کنت مولا فہاد علی مولا کے درجنوں ترک نقل کیے مختلف صحابہ سے کم از کم یہ بائیس صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے اور انہوں نے سارے ترک جمع کیے اور کہا یہ حدیث سے متواط ہے الحمد یہاں پر میں ایک جملہ بول دوں بھائیو اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے اصل جھگڑا یہ نہیں ہے اگر بالفرض فرض مولا علی کو اختیار ہو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی کے لیے پکارنا خالص شرک ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے تو بال شیخ ابد القادر جلانی رحمہ اللہ یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو تب بھی مولا علی کو پکار نہیں سکتے پکاریں گے اللہ کو مولا علی بھی اپنی نمازوں میں عیا کا نعبدو و ایہا کا نسطین پڑھتے تھے اور نماز کے باہر بھی ہم نے بھی یہی کرنا ہے مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو مشکل اور پریشانی میں یا, حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیر وہ پکارے گا اور اس حوالے سے ایک آیت میں بڑی کریٹیکل سورت النمل کی آیت نمبر 62 ٹو ہے ام میں اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے وہ یکشو اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وہ یہ دل اور وہ زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ برتے ہیں تم تمہارے بات تمہاری اولاد بتاؤ یہ سارے کام کون کر رہے جو مشکل میں گرے ہوئے کی فریاد کو سنے اس کی تکلیف بھی دور کر دے <عَلّٰ> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الابی ہے جس کی یہ خوبیاں ہو اس آیت کے تحت جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اسے گویا اللہ تعالیٰ کے مترادف الہ مان رہا ہے یہ ہے اصل مسئلہ مسئلہ یا مدد کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایا کا نسین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ظاہر اس باب میں آپ ضرور پکاریں وہ تو قرآن میں حکم ہے وہ تقوام لیکن آپ یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے مجھے میں آ گیا تو بھائی پانی پلا دیں یہ تو ٹھیک ہے آپ بغداد میں ہیں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں ہوگا یہ دعا کی کیٹاگری میں فال کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف فرمانے والا نہیں لہذا مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا اور مولا دلی محبوب اس کے سپورٹ میں صحیح مسلم کتاب الایمان میں قربان جاؤں امام مسلم لے آئے امام کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب المان 240 نمبر حدیث انٹرنیشنل کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بگز نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹ ٹیسٹ آف ایمان کسی کو ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو مومن اور اگر بگز ہے تو وہ منافق صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر عزیز لیکن مولا علی کی محبت یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہا جائے مولا علی کی محبت یہ ہے کہ مولا علی اللہ کو پکارتے تھے ہم نے بھی اللہ کو پکارنا ہے بھائیو غدیر خم کی حدیث میں بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حضرت الوداع پہ کیوں نہیں دیا وہ روایتیں آتی وہ ضعیف ہیں اصول مدسم غدیر خم پہ کیوں دیا اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں غدیر خم پہ صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے اور یہی بد شامی مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے اور یہی وہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے اہل مدینہ کو لوٹنا تھا واقعہ حرہ میں یزیر نے جو قتل عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر اہل شام اور اہل مدینہ کو ڈرایا تھا انہوں نے بعد میں انہوں نے کام پانا سی جن کو کہتے ہیں آپ نے کہا تھی بندے دے پتر بڑھ بند گئی ہو بھائی بخاری اور مسلم کی نے حدیث ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور انصار کی اولاد ذبح کر دی گئی انہی لوگوں نے زبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا لیکن امت باز نہیں آئی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا وہ ان شاء اللہ آ بھی جائے گا لہٰذا میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں جن لوگوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو مولا علی علیہ السلام کو دکھ دیے چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ان ہوں حضرت امر ابن آص رضی اللہ ان ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ ان ہوں, ہوں ہم ان سب کو غلطی پر مانتے ہیں مولا علی کے ساتھ ہیں ہم لیکن لیکن لیکن نہ تو ہم ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور نہ ہی اس بنیاد پر ان پر لانت کے قائل ہیں ان پر لانت کرنا انہی کی جاری کردہ غلط ٹرینڈ کو جاری کرنا ہے وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا صحابہ کو ممبروں پر لانت شروع کس نے کروائی لہذا ہم کسی بھی صحابی کے حق میں چاہے وہ امیر معاویہ ہوں چاہے وہ عمر ابن ابنیاس ہوں یا مغیر ابن شعبہ ہوں رضی اللہ اجمعین لانت کے قائم پاک میں حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ کس کا سات دفعہ غلطی بیان ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی سے آبائی تھے ان کی اللہ نے غلطی بیان کی غلطی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو برا بڑا کہہ دیا ورنہ کیا اللہ تعالی خود یہ کر رہا ہے نہیں اس سے ہوتا ہے جیسے صورت الراف میں کہ ہم نے قصہ اور آدم اس لیے ابلیس کا بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس نے تمہارے باپ کو ورگلا دیا تھا شیتان نے تمہیں کہیں تو اگر حضرت اعظم کی غلطی کا بیان کوئی گستاخی نہیں ہے تو ان لوگوں کی غلطیوں کا بیان بھی محدثین نے گستاخی نہیں سمجھا لہذا یہ کتابوں میں انہوں نے احادیث لکھیں یہ معاملہ شروع سے کلیئر کر لیں احترام اپنی جگہ ہے غلطی غلطی ہے لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ نا قتل کیا ان کو تو ایک پرسینٹ بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے ہاں صحابہ کی الاد ضرور ہے تو سیابا کی اولاد کیا نو علیہ اسلام کے بیٹا قرآن میں آیا وہ کافر تھا تو اس کی وجہ سے نو علیہ السلام کو تو برا نہیں کہا جا سکتا حضرت حسین کا جو قتل کرنے والا لشکر تھا عمر ابن سعد وہ سعد ابن ابی وکاس کا بیٹا تھا اور سعد ابن ابی وکاس اشرم بشرا اور صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھوں گا یہ وہ شخص ہے جو حضرت امیر باویے کے منہ پہ کہتا تھا تم مجھے کہتے ہو کہ علی کو گالیاں نکالو اللہ کی قسم تم میرے سر پہ آرا بھی رکھ دو میں تب بھی علی کو کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحیح مسلم سے اور سن نسائی سے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و پر ڈسکس کرنے کو اسی لیے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جی واقع اگر بیان کرو حرام ہے بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے لہٰذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے لوگ پراپو گنڈا ضرور کرتے ہیں جیسے کوئی توحید کی بات کرے اس میں کہتے ہیں بھی ہو گیا ٹھیک ہے ایک گساہے رسول ہے اور کسی ای جس کو لا کے بہو پتا لگے گا کہ اصل محب رسول ہے کون انہوں نے سب نے بگاڑ لی ہے انہوں نے تو سب سے بگاڑ لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو یہ کیا گساخیر رسول ہے تو اس طرح پراپو گنڈا کیا جاتا ہے تو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا ایک مودودی تے سو یہودی ٹھیک ہے میں کہنا بالکل ایک مودودی سو یہودی مولویوں مولویا پاری ہے مولویوں کا کردار آپ کے مولویوں کا علماء کا کردار یہودیوں والا ہے جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی آپ کے علماء نے بھی چھپائیں تو مولاندودی سو یہودیوں پر غالب ہوئے ان کے سو مولویوں پر اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں بخاری سے مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی اور اس کے بعد ایک ایکسپلوژن ہوا اور میں نے یہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب پڑھی نہیں تھی میں تو اس سے پہلے یہ ریسرچ پیپر لکھ چکا ہوں میں نے کتاب تو بعد میں پڑھی میں نے کہ مودودی صاحب اچھا تو بہت پہلے یہ کام کر گئے خلافت و ملوکیت آپ ایک دفعہ ضرور لے کر پڑھیے گا اور یہ میں نے ریسرچ پیپر تو الحمدللہ احادیث سے ہیں تو اس حوالے سے شروع میں میں ایک گفتگو میں ایک اور چیز بھی کلیئر کروں علیہ السلام کے حوالے سے یہ اکثر اہل سنت میں زیادہ مسکنسیپشن آئی ہے پچھلے پانچ سو سالوں میں کہ علیہ السلام جو ہے وہ صرف نبی کے لیے خاص ہے بھائیو ایسا عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کا نہیں رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6318 نمبر حدیث جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بسترے میں خود تشریف لے جا کر حتہ کے مول علی کہتے ہیں میں نے حضور کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی اور حضور نے ہمارے بسترے میں ہم غلام مانگنے کے لیے گئی تھیں حضرت فاطمہ تو ہمیں آ یہ وظیفہ بتایا اس میں امام بخاری حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ احمد السلام لکھتے ہیں چھ ہزار تین سو اٹھارہ انٹرنیشنل نمبرنگ بیروت کی چھپی بھی پڑھ لیں پاکستان کی پڑھ لیں سعودی عرب کی پڑھ لیں صحیح بخاری میں علیہ السلام حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ لکھا امام بخاری نے اس کے علاوہ امام بخاری نے تین ہزار سات سو پانچ نمبر حدیث پانچ ہزار تین سو اکسٹھ نمبر حدیث میں علیہ السلام لکھا اور حضرت فاطمہ کے اوپر جو باپ باندھا ان کے مناقب اور فضائل پر صحیح بخاری کتاب المق مناقب میں تو انہوں نے فضائل فاطمہ علیہ السلام لکھا الحمدللہ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حضرت حسین والے چیپٹر میں تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر حدیث میں امام حسین کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا اور کتنے حوالے امام ابو دعود نے انٹرنیشنل ملی کے مطابق چار ہزار چھ سو چھیاس نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کافی حوالے موجود ہیں بیسیکلی سنت نے ناسبیوں کا رد کیا جو مولا علی سے بغض رکھتے تھے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں علینا عباد اللہ اپنے اسلام بھیج لو وہ ٹھیک ہے السلام و علیہ اللہ اسالیم. تو عباد اللہ صالحین میں انبیاء فرشتے صحابہ اہل بیت سارے شامل ہیں مردوں کو کیا کہتے ہیں السلام علیہم الحلتیا من المنین المسلمین مردوں میں بھی سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم اور جنت میں ہو گئی سلامتی سلامتی ایک دوسرے کے اوپر قرآن پاک میں ہی آتا ہے اور جب آپ قبرے رسول پر جاتے ہیں المصنف ابنبی شہبہ میں اور المتا امام مالک میں اور فضل الصلاۃ النبی میں اور کئی کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ سیاب اکرام خصوصاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قبر رسول پر آ پڑھتے تھے السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا ابا بکر السلام علیہ کا یا عمر تو کیوں پڑھتے تھے السلام علیکم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ یا عمر السلام نام لے کر السلام علیکم سنندار کتنی میں عمر علیہ السلام بھی موجود ہے تو یہ علیہ السلام کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ بعد میں وہ شیعہ سننی والا چکر بن گیا علیہ السلام ہو اور پھر اس کو بھی چھوڑیں آپ جب دروشی پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم اس کا ذرا ترجمہ کریں اللہ کا درود اور سلام ہو رسول اللہ پر اور ان کی وسلم آتا ہے کہ نہیں سلام تو علیہ السلام کتنا جرم ہو گیا بھائی جی کہاں سے یہ جرم ہوا یہ تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم یہ صرف مولویوں کا ڈکوسلا ہے اور ان کی چونکہ روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سے آپ اوہ میں پنجابی سر عجیب جماور تھوکی کس پکوڑے نہیں تلے جاندے پائی سیدھی سی بات ہے آپ کبھی بھی حق بات ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی کمیٹی ان کو فارغ کر دے گی اب قیام حسینی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں گفتگو کروں یہ خروج حسینی نہ کہیں قیام حسینی پولیٹیکلی ضرور خروج تھا لیکن اصل لفظ اپروپریٹ ہے ٹرو اسٹانس آف حسین ابن علی ربی اللہ تعالیٰ بھائی وہ جہاں تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام حسین علیہ السلام ربی اللہ انہو کہ فضائل کا تعلق ہے تو بہت احادیث موجود ہے اور ان یہ جو ریسرچ پیپر میں نے کہا یہ اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گے اور اس میں وہ فضائل بھی موجود ہیں لیکن آ چکے ہمارا ٹاپک ہے فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے لہذا میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی علی محمد محمد کما صلی تعلیٰ حمید مجید براہمی اللہ مبارک محمد محمد کما بار حمید مجید بھائیو یہ بڑی سینسٹیو گفتگو ہے بڑی حساس ترین گفتگو ہے کہ مسلمان ریا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ خروج سب طرف ڈسکس ہو رہا ہے آج کل قرآن و سنت کی روشنی میں کل تین طرح کی سچویشن بنتی ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان پبلک مسلمان ریا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے میں ان اس بات کو اتنا آسان کر کے بیان کروں گا تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے خصوصاً آج پوری دنیا کے اندر چکے خلافت کے حوالے سے آواز اٹھ چکی ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان حلقوں سے لیا جا رہا ہے جو حضرت حسین کا نام ہی نہیں لیتے تھے چلیں کسی برکت سے انہوں نے نام لینا تو شروع کیا پہلی سچویشن یہ تین میں ڈسکس کروں گا مسلمان ریا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ اور اسی کیٹگری میں تیسری سچویشن آئے گی حضرت حسین کا اس وقت کے حاکم کے خلاف اٹھنا لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہ کریں یہ جزید کوئی آسمان سے تخت پہ نازل ہو کے بیٹھ نہیں گیا تھا ایک پورا سسٹم تھا جو بگڑا اس کا نمائندہ بن کر یزید آیا یزید کوئی بچپن سے کوئی اس اعتبار سے نہیں تھا معاملہ کہ اسے اللہ تعالی نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے نہیں اس سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا وہ اب ان شاء کو پتہ چلے گا پہلی سیچویشن پہلی صورتحال کہ اگر کسی خلیفہ کی خلافت یونینمسلی مسلمان ایگریڈ کر کے قائم کر لیں تو ایسے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا بدعت آتے اور حرام قطعی ہے پرانے حکیم کی روشنی میں بھی اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے کتاب الامارہ امارہ یعنی ابارت کا بیان حکمرانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اگر کوئی خلیفہ راشد ہے صحیح خلافت اس کی مسلمانوں کے مشورے سے تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف خروج کرنا حرام مطلق اور بدعت کبرا ہے اس سے بڑی کوئی امت میں بد نہیں ہے اب یہ خلافت راشدہ کی نمائندہ مثال کیا ہے وہ تیس سال سن نبی دعد میں چار ہزار چھ سو جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس اور مسند امام احمد میں اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث جل چار صفحہ دو سو پہ موجود ہے ان ساری حدیث کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علا من ہاج 30 تیس سال تک رہے گی کتنے سال تیس سال یہ غیبی خبر ہے لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایگزیکٹ اسی طرح برے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں علامات نبوت والے نبوت چیپٹر میں یہی سے لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لیے تھیں چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تیس سال چالیس سال پچاس سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر آتی ہے تو فرمایا 30 سال تک خلافت علامہجر نبوا رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ نے ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علامہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابود میں اور مسند آمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر جس کا نام میرے نام پر جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ اللہ ماہدینہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول بل ہدا دین الحق لینکا فرون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبوض کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مانے یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قربے قیامت میں آئے گا اور اس کی نشانیاں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے خلاف داجدہ ختم ہوئی پھر کھانے والی ملوکیت کا دور تقریبا ہم پر سات آٹھ سو سال تک رہا پھر تین چار سو سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورز کہیں پر فرینچ آ کہیں پر یہ آ... انگریز آگے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا اور یہ پھر بیسویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا اور اب خلافت علامہ نبوا کی باتیں دوبارہ یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر اب میں تجھے تیس سال پورے کر کے بتاتا ہوں ابو بکر کے دو سال عمر کے 10 سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ہے خلافت راشدہ اچھا جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو ذرکا یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام ادب نے لکھا علی علیہ السلام چار سو تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اور ترمزی میں الفاظ یہ ہیں کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں خلیفہ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیا کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مور لگا دی حضر سفینہ نے زید کا زمانہ نہیں پایا اس سے بھی پندرہ سال پہلے فوت ہو گئے بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہ کلیئر کر دیا تو خلافت راشدہ تیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے وہ سنبی دود میں چار ہزار چھ سو سات ترمزی میں دو ابن ماجہ میں ترتالیس نمبر حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم کم و سنت الخلفاء الراشدین المحدین تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے ان کو پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت ات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہے ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفۂ راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا بدعتی اٹی سب سے بڑی بدعت ات خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ چار بتا دیے میں نے حدیث کی روشنی میں تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں مخالفین عمر ہوں مخالفین عثمان ہوں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ مخالفین ہوں چونکہ یہ خلفائے راشدین تھے ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا اور علیکم کم بس وسنت الخلۂ راشدین المحدی تم پر میری سنت اور میرے خلفا راشدین کی سنت نازم ہے تو یہ حدیث آ کر کوئی ٹینشن پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ حضرت علی تک چلتی ہے جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی وہ صحابہ اکرام علی امردوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بال وہ راشد تھے ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم نہ سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم ابود ترمزینسائیجا اور مسند احمد میں موجود ہیں اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پرڈکشن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹراورشل بننا تھا حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں اور صورت الحجرات کی آیت نمبر نو کی پریکٹیکل تفصیل حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتاب کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو یہ بات یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف رعایا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو سورت اور میں آیا آیت نمبر نو میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشم گوئیاں اس کتاب کے قتال کے بارے میں موجود ہیں سنن نسائی القبرہ میں 8541 مسند احمد میں 11790 اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت علی بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں اور حضرت علی کو دے دی اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے صحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ علی کا انتظار کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جویاں گانٹ رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوس کیا ایز اے ای لاسٹ ریزارٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قطال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی یہ کہتے ہیں نی ہی حضرت علی پچھتا تھے او مولا علی کو حضور کی ایک ایک پرڈکشن کے اوپر ایمان تھا ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور وہ کیوں شرماتے تھے یہ سعودی عرب کی تنہاوں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے اس ملوکیت کی تنہاوں پہ پلنے والے کہ حضرت علی پچھتا تھے وہ حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں امی مشہور کر دیے پراپو گنڈا کر دو جی اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو نے کہا آنا یارسول اللہ یارسول کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا یار رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے اس موقع پہ آپ نے کہا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے شابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے کتاب کیا کافروں کے خلاف اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو حضرت علی مسکراہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ آواز بتائی ہوئی تھی حضور حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا کوئی شک نہیں تھا حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ تو ایک, ایک جنگ کے اوپر مور جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو اس کے بارے میں مسند امام احمد میں چوبیس ہزار دو سو ننانوے نمبر حدیث ہے شیخ البانی سلسلہ سیاح میں بھی لے کر آئے کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب ہوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ ہوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو عبداللہ بن نے زبین نے کہا اماں آپ کو سلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس طرح پھسلا کر لے گئے اور پھر انجام کیا ہوا پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی المصنف ابن نبی شہبہ میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر وہ کہتی تھیں ابن نبی شہبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالی اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہے میں نہیں چاہتی کہ ابو اور عمر اور اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا پوری زندگی وہ روتی رہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توبہ کی توفیق دی اماں عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی اور نہ اماں عائشہ کے دل میں آپ اندازہ کریں صحیح مسلم میں کتاب الہارا چیپٹر میں انٹرنیس نمبر کے مطابق چھ نمبر حدیث ہے ایک شخص نے آ حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا صحابہ کی استاد تھیں بتائیے کہ موزوں پر مسے کی مدت کتنی ہے کتنا ٹائم ہے تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابھی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے بیوی تو عائشہ ہے صحیح مسلم چھ علی ابن ابھی طالب کے پاس جاؤ وہ حضور کے ساتھ سا زیادہ رہا کرتے تھے سفر و حضر میں وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے تو حضرت علی نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے تک جرابوں پر یا موضوعوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے جلد. الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے المستدرل الحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو نمبر حدیث کہ حضرت اللہ حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ ہمارا صرف جو ہے وہ سامنے جنگ میں ہے تو ان کا مار کو تو باقی جماعت قتل کرے گی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جنگ چھوڑ گئے اور مروان خبیص جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت اللّہ کے گھٹنے میں تیر مارا المستدرک للحاکم حاکم پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی عید صاحب بھی مروان نے خود مار دیا حضرت اللہ کو حالانکہ لے کے آیا تھا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دی تو ہم تو جنگ ہار دیں گے اور برے طریقے سے ہارے بھی تو غصے میں خود مار دیا یہ صحابہ کے قاتل اور گستاخ پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں پھر جنگ سفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل لیگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مس نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں بڑے بڑے پتھر حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے تو دیکھ تیرا حقرط کیا کریں گے یہ یہ لوگ جو فتح مکہ پر معافیا مانگ کے مسلمان ہوئے تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ امار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا یہ دونوں الفاظ ہے اور امار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو میں کہاں اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں اور پھر کیا ہوا امار ابن یاسر کو قتل کیا گیا مسند امام احمد سولہ ہزار سات سو چوالیس مستدر لاطم میں پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے مسند احمد میں سترہ ہزار آٹھ گیارہ بھی ایک اور ترک ہے کہ ابو غادیا اگرچہ وہ صحابی تھے عزت ماویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے امار ابن یاسر کو قتل کیا پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے مار کو قتل کیا حضور نے کہا تھا مار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے عبداللہ بن عمر بن وناس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص امار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو عبداللہ بن عمر بن امر وناس کہاں پٹھے انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزہ کی مبارک دو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزک کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی اور تم نے کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو اور امار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے ول آزب اللہ تعالی اور یہی وجہ تھی بھائیوں حضرت الحا حضرت زبیر حضرت عائشہ ان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ صاحبہ امدن حنبل میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آئے تھے نا کہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ مومن کے درمیان دلوں میں جو قدورت ہیں وہ نکال دے گا مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی میں طلع زبیر کو میں نے معاف کر دیا لیکن لیکن لیکن جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا اور وہ المصنف ابنبی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر حدیث ہے تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی آج لوگ قنوط نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے اللہ علیہ کا بھی معاویہ و اشیا ہی اللہ علیہ کا امر ابنیاس وہ اشیا ہی اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ امر ابنیاس اور اس کی پارٹی کو پوچھ اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے بنوت نازلہ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے مقالات کی چھٹی جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے الحمدللہ رحمه الله تعالی اور بھائیو تیسری جنگ جنگہ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی بخاری اور مسلم کے پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت کےتال کرے گی جو اس روئے عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے اور کتنی احادیث ہیں اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق بخاری میں دو چار سو چھپن مسلم میں چھ نو سو تینتیس اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا تمہارے بارے میں حضور کیے بشارتیں ہیں ابو سعید خدری حدی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق دو چار سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت کے کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی جو جماعت حق کے قریب ہوگی اقرب الالحق وہ کتاب کرے گی اس کے بعد اہل سنت اہل تشو کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الالحق حضرت علی اکرب ال الحق سے یہ نہ سمجھے گا کہ دوسرے بھی آگ پر ہیں نہیں یہ اصول ہے عربی کا محاورہ ہے سورہ عال عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ عہد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب ال تھے نفاق کی طرف زیادہ تھے وہ آگ کی طرف تھے تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا پکے منافق تھے تو یہ ماورا بل کا حق کا مطلب ہے کہ حق والا الحمدللہ تو یہ پہلی صورتحال کلیئر ہوئی دوسری صورتحال ایک دفعہ دروشی پڑنا ہے اللہ صلی علی محمد وعلی محمد کما ابراہیم تعلی حمید مجید اللہ بارک علی محمد محمد کما با روکتا ابروہی محمد مجید تو پہلی صورتحال آپ نے سن لی کہ جو خلیفہ راشد ہے اس کے خلاف قتال کرنا اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ بدعت کبرا اور حرام ہے جس کی خلافت یونانیمسلی ایگریڈ ہو اب دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ کی حکومت قائم ہوئی صحیح طریقے سے لیکن اس خلیفہ کے اعمال بورے ہیں حرام کام بھی کرتا ہے حلال کام بھی کرتا ہے لیکن اس سے کوئی واضح کفر سرزد نہیں ہوتا یعنی تارک و سلاح نہیں ہے وہ یا کوئی اعلانیہ کفریہ بات نہیں کرتا تو ایسے حکمران کے خلاف بھی خروج بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں حرام ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے المسترک للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ تین سو سن... ننانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جس بات پر امت کا اجبا ہو یعنی ایک موقف ہو اس میں کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے الحمد للہ جیسے یہ کتاب اللہ ہے مصحف اس پیجما ہے اہل سنت کا اہل تشو کا سب کا یہ تو پراپو گنڈا کرتے ہیں مولوی شیعہ کہتے ہیں چالیس پار خدا کے لیے بھائی شیعہ کا قرآن جا کے پڑھو تو صحیح ان کے ذاکرین کہتے ہیں مولا علی کو نہیں مانتے مولا حسین کو نہیں مانتے خدا کے لیے ہماری کو مسجد علیہ سنت کی دکھاؤ جس میں تین خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے کا نام لکھا ہوا ہو تو یہ پراپو گنڈا ہے یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے یہی ایران سے بھی چھپتا ہے ایک ہی قرآن ہے وہ ایک گروہ تھا آٹھ نو سو سال پہلے غرابیہ فرقہ اس کو تو شیعہ کافر کہہ کے کب سے نکال چکے اصنا شریف شیعہ تو قرآن پاک کو بالکل ایک ایک لفظ کو محفوظ مانتے ہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں میں ان کو پہلے کافر کہوں گا اگر وہ قرآن کو نہ مانے وہ تو خود کافر کہتے ہیں ان کو جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتے یہ پراپو ہے اجما ہے الحمدللہ تو اس پہ بھی اجماع ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف جو تارک الصلاح اور اعلانیہ کفر نہیں کرتا خروج نہیں کیا جا سکتا صرف یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کی اطاط صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے برائی میں ان سے لگ رہیں گے خروج نہیں کریں گے ان کے خلاف کیوں اس سے نقصان ہوگا ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس فوج ہے وہ ایسی کی تحصیب پھیر کے رکھ دیں گے آپ ایک کے ساتھ کریں گے وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ ایسے حکمران جو نماز پڑھتا ہے الانیہ کفر نہیں کرتا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اچھائی میں انڈر پروٹیسٹ اس کے ساتھ رہیں خروج نہ کریں ایسے حکمران کے خلاف پہ اور صورت النساء کی عائد نمبر 59 ہے یا یو الزینہ <سؤال> آمن عتی اللہ و اتی الرسول و اول امر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم میں اُل الامر حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیںزا فی تم فیش ان فردو الا اللہ رسول ان کن تم مین اب ولیوم اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر اور اسی میں تمہارا بہتر انجام ہونے والا ہے آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے آج کی بات ہوگی تو کتاب اللہ اور سنت پہ حکمران کا عمل پیش کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی کہ بھائی آپ نے یہ کیا تو اس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے گی تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے ادروائز اگر محال کھڑا کیا جائے گا تو اس سے پھر قتل و غارت ہوگا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لہذا اس دور میں اس کی نمائندہ مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے دور ملوکیت جس میں کئی کام اسلام کے بالکل خلاف تھے لیکن اس کیٹیگری میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج جائز ہوتا اب میں سعود السناد حدیث کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ شاء کنکلوڈ کروں گا اور اس کی پانچ مثالیں پیش کروں گا پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پھر پچیس منٹ کی گفتگو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی اس کے بعد کھانے کا وقفہ اور پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے سوال جواب پہلے نہیں ہوں گے سوال جواب میں صرف وہی وہ بیٹھے گا جس کو شوق ہوگا جب میں اتنی دور سے ہوں دو گھنٹے کا سفر کر کے تو جس کو شوق ہوگا وہ بیٹھے گا سب کو زبردستی ہم نے نہیں سنوانے تو یہ پانچ مثالیں میں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے لیکن اس کے کچھ امال برے بھی ہیں کچھ اچھے بھی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے پہلی مثال صحیح بخاری میں یہ بڑی کڑوی باتیں آپ شروع ہو رہی ہیں لہذا ایک دفعہ زروشی پڑھنا ہے اللہ صلی علی محمد محمد کما وعلی تعلی ابروہی مالا حمید مجید اللہ بارک علی محمد محمد کما علی ابراہیم وعلی موال علی بروہی حمید مجید پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نبنی کے مطابق غزب خندق کے چیپٹر میں چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں سفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی صحیح بخاری 4108 بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گھر باندھ پکڑے کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے بخاری میں نہیں لکھی پائی جی وہی بات جو سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ میں کہ تو ہی گئی ہیں چھاڑ اسی ہیں پانڈ لیے بخاری شریفیں تو آپ سمجھے یہی سے نکلی ہے نا اس کے لیے تو ناداڑی سفید ہونے کی ضرورت ہے علم وراثت میں نہیں اللہ تعالی جس کو عطا فرمائے بخاری چار ایک سو آٹھ تو تحقیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر ماویہ ندی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی خطبہ دیا وہ خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں تم جا کے ان کی تقریر سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ اللہ بن عمر کو کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں جیسا یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکل جائے دوسری پارٹی نے ٹور گیا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے بہن ماں بھی لگتی تھی ام المومنین بھی تھی بہن بھی تھی تو وہاں پر گئے وہ وہاں حضرت عزرت اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اس کے بعد انہیں کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس عمر میں وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں وہ لیاد بلّہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے حضرت عمر مولا عمر مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی کسا سے عثمان تھا یہ تھا وہ تھا یہ پتا چل گیا کیا تھا فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یارموگ میں اور کاتسیہ میں پرشین امپائر جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اصل میں بدلہ اتارا نا کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف چھ بندوں کو خلافت کا ہیلپ سمجھتا ہوں اپنے بات پہلے نمبر پر کہا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمان بن اوف اور سعد ابن ابھی وقاص اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا چھ بندے نام لے کے گئے ہو علی پہلا نمبر تھا میں ہوں جواب دینا تو اڑے تو بات جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بھی مسلمان کہتے ہیں میں نے کہا عبد اللہ بن امر اتنی توہین کی حضرت امر کی حضرت امیر ماویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا عبداللہ بن امر نے کہا اور پائی اس روزانہ ماوا جم دیا اسین اسین ہی تھی ہی لوگ کھڑے ہوئے یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر کون لوگ اٹھے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں اس گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا بخاری چار ہزار ایک سو آٹھ ہے اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں ماویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ ان مجمعین وہ کافر تھے اس وقت اور وہ تم سے قتال کرتا تھا آج فتح مکہ پہ معافی مانگے کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے اقدار ہو پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا حسین روزانہ نہیں ماما جمنیہ خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی اب پتا چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے میں نہیں چاہتا کہ ہر میں رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراس پتہ چل گیا خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا وہ یہ والا ہے کمال جملہ لکھا اللہ اکبر تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے اب یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے میں آپ کو سائملٹینئس کنٹرانس دکھاؤں وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں حضرت می ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں صحیح بخاری تین ہزار چھ سو اکہتر قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے عظیث صحیح بخاری میں کہ محمد بن ہنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی یہ اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں کامن ہے محمد بن ہنفیہ محمد بن حلفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر اللہ اکبر الحمد والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم اسیلا میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون فرمایا عمر اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کسیرہ سبحان اللہ بکرتم وسیلہ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں من من سور نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں اللہ الحمد للہ سیملٹینز کنٹراسٹ دوسری مثال انتہائی ڈینجرس صحیح مسلم میں چار چھتر ہے کتاب المارا چیپٹر میں عبداللہ بن عمر بن آس خان کابا کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پر ایک تابعی آئے عبدالرحمان بن عبد رب کعبہ اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن امر بناس وہاں حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت اور یہ اس طریقے سے حدیث جب سنی تو یہی تابعی آئے انہوں نے کہا عبداللہ بن امر بناس آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا میرے دل نے محفوظ کیا میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا اب وہ تابی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن آس لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابھی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہو جو اس وقت ہمارے امیر ہیں وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں یہ صحیح مسلم چار ہزار سات چھتر جس پہ سعودی عرب کا مولوی کاپنے کا لگ پڑا کرنا کہ اللہ کہتا ہے ڈبیٹ چل رہی ہے یہ علمی گفتگو ہے اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے امیر کی اطاعت کرو اور قرآن کہتا ہے سورہ نسائد نمبر انتیس پڑھی اس نے یادینا اے ایمان والو باطل طریقے سے دوسرے کا ہڑپ کرو اور پھر آگے چلتا ہے اولاد اب اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور آپ کا چچا کا لڑکا ماویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو نہاک طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں ہم کدھر جائیں بن عمر بن امر خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بس سر اٹھایا اور کہا کہ ماویا کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اور ماویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائے یہ وہ بات ہے یہ ہم کہتے ہیں غرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کریں اعلانیہ پھر معاملہ الگ ہے اور بخاری اور مسلم کی متفغول حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے بھلائی کے کاموں میں اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ میں تمہارا امیر ہوں میری تاط کرو اے چنگی زبردستی ہے تو صحابہ نے کہا یہ گل تو نہیں مننی تھوڑی ایسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی اور چھلانگ نہیں لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت واپسی پہ, پہ پہنچی آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزک کی آگ میں جا کے نکلتے اتا صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی اللہ تیسری مثال سنبی دعود میں چار ہزار چھ سو پچاس مسند آمد میں ایک ہزار چھ سو انتیس جلد صفا اور جلد ایک اور سفا سو پر حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے اشرم و میں سے حضرت عمر کے بہنوئی پہلے دس مسلمانوں میں سے اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانے جہلیت میں بھی مواحد تھے سی بخاری میں آتا ہے اور خانہ کعبہ کے وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ ہیں سعید ابن زید یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں اور جامعہ مسجد میں الفاظ ہے مسجد میں آئے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتا ہے آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبوی تھا آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا سب کچھ وہی تھا وہیں آپ تربیت کرتے تھے تو بڑی پائی پہ مغیر اپنے شوبہ بیٹھے تھے صحیح ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا اور پہلے دس مزلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چرپائی پہ بٹھایا پروٹوکال کے ساتھ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا کیس بن القما اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کہنا شروع کیا کسی پہ شروع کر دی اگر سعید بن زائد تھوڑی تو مہمان تھے بےچارے خموش رہے پھر انہوں نے کہا اے مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں اللہ اکبر بلیا تعالی حضرت سید ابن زید کہاں اٹھے انہوں نے کہا او مغیرہ او مغیرہ او مغیرہ, مغیرہ تین دفعہ حضرت مغیر ابن شعبہ سولہ دیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں او مغیرہ مجھے زندگی میں یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی بولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں اور نہ تُو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے مغیرہ, کام کھول کر سن اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گھر پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر فل جنا امر فل جنا علی فل جنا عثمان فل جنا علی کا نام پہلے لیا عثمان فل جنا طلحہ فل جنا زبیر فل جنا عبد بل بن او فل جنا سعد ابن ابی وقاف فل جنا یہ آٹھ بندے جنت میں اور ایک نوما بھی ایک دس والی حدیث ہے وہ جامعہ ترمزی میں حضرت عبد المامین آف سے ہے اس میں ابو بیدہ ابن ذرا بھی موجود ہے اس میں نہیں ہے آٹھ بندے جنت میں اور ایک نواں بھی اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں پھر خاموش ہوگی اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ نواں شخص کون ہے آپ بتائیں ہمیں پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس نویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے اب چنے تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہٰذا میں تم اس, اس نوے کا نام بھی بتا دیتا ہوں وہ نواں شخص میں ہوں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی قتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا اب تم لوگ حضرت نور علیہ السلام جتنی بھی عمر پا لو تب بھی اس شخص کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے چل جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو اسی کانٹیکٹ میں ایک اور حدیث سن نبی دود میں چار ہزار چھ سو اور سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار دو سو آٹھ ہے یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زبیر علی ذہی صاحب کو بتائی انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت امیر ماویہ نے خود گالی دی ہو یا اپنے سامنے دلوائی ہو ہاں وہ اپنے گورنروں سے جو دلواتے تھے وہ بات ہے خود وہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھیجی جو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں زبر علی صاحب بھی صحیح میں نے ان کو بتائی نسائیل کہ حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوفیا تو مغیرہ ابن شوبا نے سپاس نامہ پڑا ان کے استقبال میں ان کو سٹیج پہ بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پہ لانت کی علی سے علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت یہ بنو امیہ کا سلوگن ہوتا تھا بل آزب اللہ تعالی تو وہاں پر بھی صحیح ابن شاید موجود تھے انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو یہ جنتی شخص پر لانت کرتا ہے جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے علی جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے پوری دھیر اشرم وشرم علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمد اللہ, اللہ نے حق کیا اس حوالے سے لہذا یہ کوئی اگریڈ اپون مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں صحیح مسلم میں 6229 کہ کے بنو میاں کے دور میں حضرت علی پر ممروں پر لانت ہوتی تھی بخاری میں بھی اشارتن تین مسلم میں 6220 بھی مسند ابی اعلا میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں ام المومنین انٹرنیشنل مدی کے مطابق سات ہزار تیرہ مسند ابی اعلیٰ میں وہ کہتے ہیں کہ لوگو حضرت سلمہ کہا جاتی تھی لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں استابین نے کہا ابا شام کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اللہ تعالی اور اس حدیث کو شیخ زبیر لی زی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ حدیث صحیح ہے اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے سیکنڈ لاسٹ مثال چوتھی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ نمبر یہ بڑی کڑوی گولی ہے ویسے تو ساری کڑوی ہیں کڑوی در کڑوی آ رہی ہیں چھ ہزار دو سو بیس صحیح مسلم حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساد ابن ابی وکاس کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کون سی بات مانے ہے کہ آپ علی کو گالیاں نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا وہ منع کرتے تھے ساد اپنے وکاس کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کو کسی یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لانت نہیں کرتے ابو تراب کے اوپر تعالیٰ اللہ تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں سنی علی کے بارے میں مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا یہ ایک جنتی سے آبی سعد بے نبی وکاس کہہ رہا ہے کہ علی کے علی کدھر اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ نہیں سمجھتے چیز ہے کہ باہر کے لوگ سن ماویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ اللہ اکبر مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مجھے بتائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چیپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بات کوئی نبی نہیں اور ماویہ سن دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ نس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہوگا اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاج مجھے دے دیں صحیح مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں لیکن علی کو دیا حضور نے صبح کہا علی کی طرح اشوب چشم تھا اور دعابے دہن مبارک لگایا شفا ہوئی الحمد دعا فرمائی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اور پھر کہا علی میدان جنگ میں بھی جانا پہلے ان پر دعوت پیش کرنا اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اس سے پتہ چلتا کہ جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے دعوت کوئی ضروری ہے دعوت بہت, بہت بڑی چیز ہے کتال کے میدان میں بھی اور قرآن پاک کیا کہتا ہے وہ جاہد ہوں جہادن کبیرا فلاطرین جاہد ہوں جہادن کبیرہ مت برا مانیے کافروں کی بات کا اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے مکی سورج الفرقان آئے نمبر باون تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے احمد جہاد قبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا دوسری بات ہوئی تیسرا انہوں نے کہا کہ ماویہ سن جب آئے تھے نازل ہوئی سوریہ عمران کی اکسٹھ نمبر آئے جب کرشچنس کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلا ہوا اور پھر قرآن کی آئےت نازل ہوئی سوریہ عالمران اکسٹھ نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ اپنی اولاد کو لے آؤ عورتوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہے مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین خوشخبریاں اور اسی کا ترک سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو ستر ہے کہ آپ صلی اللہ, علی... صلی, اللہ علی... صلی, اللہ علی... صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے ابن ابی وکاس اور جب لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے اور کہا کہ ساد بن ابھی وکاس نے کہا کہ یہ حضرت امیر ماوی اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دے سنن نسائی القبرا آٹھ اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال میں آرا چلوا لوں گا حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں یہی والی بشارتیں الحمدللہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے چھ نمبر حدیث اس سے آپ کو معاملہ اور ہوگا عبد بن اوف رضی اللہ تعالیٰ شروع کے مسلمان ہیں حضرت خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے صلح کے بعد فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح صلاحیبیہ کے بعد عبد بن خالد بن ولید خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عبدالرحمان بن اوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی صحیح مسلم 6488 ہزار آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم تم میرے صحابہ کو برا مت کہو خالد بن ولید بھی صحابی تھے کہ نہیں پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا ان کو الادا کیوں کر دیا اور بھائی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پینٹی کھانا تھا خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پینٹی کھانا تھا زمین اسمان کا فرق ہے اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر اب تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو میرے صحابی کے ایک مد یعنی چھ سو گرام آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے نا اس کے آدھے کو ایک پاؤ کو بھی نہیں یہ دِیس آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو پوری دِیس بتاؤ یہ حضور نے کس کو کہا تھا صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو ہم تو خیر ضرورت ہی نہیں کر سکتے نا تو یہ تو سلح دیویا کے وقت مسلمان ہوئے اس کے بعد اور جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے مسلمان ہوئے وہ ممبروں پر گالیاں نکالے حضرت علی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہے ان کے بارے میں وہ آپ نے سن لیا کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور پہلے کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت حضرت سبینا نے کہہ دیا شریف ترین بادشاہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا لہٰذا اس بات سے پتا چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مزداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہ جی میں جو مرضی کرتا رہوں وہ جی بخشا بخشا ہے اس طرح نہیں ہوتا جرم جرم ہے اس کے بعد کسی کے جرم کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا اور نہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ اس کی غلطیاں اپنی جگہ احترام اپنی جگہ پر رہے گا اور یہاں پر میں حدیث بیان کر دوں صحیح بہاری میں ایک نمبر حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مردے کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ شاہی کر رہا ہوگا برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے ممبروں پر ساٹھ سال تک حضرت علی کو گالی دی حضرت علی تو فوت ہو چکے ہوئے تھے ایک صحابی کو گالی دی اور ار صحابی کو اور اس کی وفات کے بعد اب کتنی دشمنی نبھانی ہے لہذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائیں مفرت ہوتی ہے اللہ مف لینا و می دینا لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی سے کو گالی نہیں دیں گے ہاں جو بنو میاں کے ماننے والے ہیں تو یہ بدت انہوں نے ہی شروع کی تھی تو وہ ان کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھے ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا امر ابن آس یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کا معامل... ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے ان اللہ لہذا توبہ کریں جو بھی آپ کو رابذی نظر آئے صحابہ پر لانت کرتے تو تم حضرت ماویہ کی پارٹی کا آدمی ہے تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے اس لیے تو یہ کام کرتا ہے آخری مثال سن لیں یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے کیا ملتا تھا سوال تو بڑا زبردست ہے اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے برین واشنگ دو دلوں, دلوں سے وہ خلافت راستہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے یہ تھی وجہ اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گی سن نبی دئ چار ہزار ایک سو اکتیس شیخ البانی نے بھی صحیح کہا زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں سید مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑے گئے وہ اور, یعنی اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر ماویہ نے کہا مکدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے تو حضرت مقدام نے کہا ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے قتل کیے گئے تھے المصنف المسنفی شہبا میں موجود ہے انٹرنیشنل کے مطابق سینتیس ہزار تین سو انسٹھ اور المستر میں پورا چیپٹر حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں انچاس ہجری میں تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو بکدام نے پڑھا ان لا لا رہا ان للہ ہیلیہ راج ارو تو حضرت ماویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں اور پھر حضرت ماویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارا تھا اللہ نے اسے بجھا دیا اللہ یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے اگر آپ واقعی شیا نے علی آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی جیسے امام شافی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں رافضی صحابہ صابۂ کرام پر لانت نہ کرے کوئی شیعہ وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں وہ شیانے علی ہے ہی نہیں وہ شیا ہے تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا اللہ نے بجا دیا اللہ مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ ت نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دو یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا ماویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا سن ماویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے اظہر ماویہ نے کہا ہاں کہا تھا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو نہیں فرمایا کہاں کہا تھا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالے اور متقبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا اظہر ماویہ نے کہا ہاں کہا تھا ان کا ماویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں تینوں آرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ اظہر میری ماویہ نے کہا مقدار مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا سانی سنا دو جی مام منیفا کے مقابلے نبی عدیضہ آ جائے ایسے دیکھو اتنی کافی ہے تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا حضرت مقدام نے وہی گریب لوگوں میں اس کے سامنے تقسیم کیا ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا یہ تھا بات بھائی حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے سلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھی کیا ماویا تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کے شیخین نے چھوڑا تھا ابوبکر عمر اومر نے اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے اپنی اولاد میں نہیں کرو گے اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لانت نہیں کرو گے کیونکہ پہلے سے لانا شروع ہو شام کے گورنر نے وہیں سے شروع کی تھی یہ ختم کرو گے لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سات ہزار ایک سو نو نمبر حدیث حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا سننی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا خلیفہ خود سننا جس طرح حضور کی فات کے بعد ہم نے ابو کو چنا تھا میں نے نہیں کسی کو بنانا پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا حضرت حسن نے چالیس ہزار کا لشکر لے کے آئے سی بخاری سات ہزار ایک سو نو سامنے سے ماویہ ماوی یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیت کی ہے یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا تو حضرت ماویہ نے کہا پھر کیا کریں ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں صلح آفر کرتے ہیں اور سورت المفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافی بھی میدان جنگ میں سلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو حضرت حسن کو بھیجا سلح کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دست بردار ہو گئے کیوں کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں جو یہ کہتا ہے نا قاتلی نے اسمان سے بدلہ لینا ہے تو اب لے کر بتائے جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں یہ نہ کہیں کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں اور حضور حسن کے الفاظ وہاں پر تابی سات ہزار ایک کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح کروا دے گا اس کی وجہ سے یعنی یہ قربانی دے گا حضرت امید ماویہ نے قربانی نہیں دی ہے حضرت حسن نے اس, اس کی وجہ سے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی اب آپ, آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کا دعویٰ تھا نا وہ جس نے آج کل جی جو کہتا ہے جی مجھے حکومت دو کہتا ہے مجھے حکومت دو یہ لو جی حکومت پڑی آپ کر کے بتاؤ لگ پتہ جائے گا لیکن پھر بیس سال تک یہ اکتالیس ہجری میں واقع ہوا اور حضور کی پروڈکشن پوری ہوئی کہ تیس سال تک خلافت علام حاجر نبوا جو میں نے بیان کیا ابود مزید اور مسند احمد سے وہ پورے ہوئے اور اون امام ابن تیمیہ نے حاج السنہ میں لکھا کہ ربی الاول کے مہینے میں دین کنفرم نہیں لیکن ربی الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی گیارہ ہجری میں اور اکتالیس ہجری ربی الاول میں سلح حسن ہوئی اور تیس سال پورے ہوئے اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشید کے خلاف میں السنہ لکھی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن پانچویں خلیفۂ راشد ہیں چھ مہینے ان کے بھی خلاف دے راجدہ ہیں کیونکہ تیس سال ان کے چھ مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں یہ انہوں نے لکھا بھائیو یہ بیس سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں اور پھر جاتے جاتے جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا اور وفا سے چار سال پہلے خلیفہ کی بیت اپنے بیٹے کی بیت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا اب مولا حسین میدان میں اترتے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے بعد ان شاء اللہ تعالی بھائیو ابھی تک تقریبا ہماری ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ یہ پچیس تیس منٹ میں ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی آخری سیچویشن ہم ڈسکس کریں گے بات ہماری جہاں پر مکمل ہوئی تھی وہ ابود کی حدیث چار ہزار ایک سو اکتیس جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا راہی اللہ کہ حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجا دیا ول آزب تعالی اس اسدی شخص نے وہاں پہ کامنٹس دیے تو پھر مقدام بن مادی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا تو آگ کا انگارہ کیوں تھا اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے وہ کام کیا کرنا کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں لوگوں کا مال لوٹنا لاحق قتل کرنا جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا یہ اسی طریقے سے جاری بیس سال تک تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواس رسول کی وجہ سے ندان میں اتر سکتے ہیں لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بارہ زہر سے ان کو شہید کیا گیا حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے بیس سال تک کڑتے رہے انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے کی فرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالی انہ لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ساٹھ ہجری میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد وفات سے چار سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو وہ تو باجبول قتل ہو چکا تھا ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے تلوار کے زور پر پوری دھوس کے ساتھ بیعت لی گئی کہتے وہ کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی یہ کر لیا تھا وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار آٹھ سو ستائیس نمبر حدیث یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا بیعت دل سے ماننے کا نام ہے زبردستی نہیں ہو سکتی بخاری اور مسلم کی متفخر علیہ حدیث ہے ساد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کے بیعت کرو ٹھیک ہے اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے چھ مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا حضرت بکرق زارو کتار رو پڑے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور میں نے اس میں پونے تین گھنٹے کی گفتگو کی ہے بس یہ رسول کون ہے اور حدیث ارتاز کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا بخاری کی حدیث چار ہزار آٹھ سو ستائیس کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا کیونکہ سورت البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور اب داؤد میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے یہ تعالی کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی چار ہزار آٹھ سو ستائیس سعید بخاری صورت الاحقاف کا چیپٹر کتاب التفسیر تفصیل چیپٹر سئی بخاری میں مروان بن حکم کو مکہ اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسج نبوی میں اس نے روزہ شریف کے بالکل پاس ممبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا اور یہ وہ مروان ہے جو ممبر رسول پر روزہ شریف کے پاس یہ لانت کرتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولے آدب تعالی میں آپ کو حوالے دے چکا اور مرے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے زین میں چلتے چلتے آگئی گئی چھ ہزار دو سو انتیس نمبر حدیث صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی تین ہزار سات سو تین نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد افسادی کو بلایا حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے اور کہا کہ آپ ممبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لانت بھیجیں لانت کے الفاظ ہے مسلم میں تو سال ابن ساد سعدی جو پہلے دس مسلمانوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لانت کروں ممبر پہ آ کے ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت بولے ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا حضرت علی کی یہ کنیت تھی تو اس نے کہا چلو تم کوٹ ورڈ میں بات کر دو کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لانت مٹی والے پہ اور یہ حکارت سے بنو میاں ابو تراب کہتے تھے حضرت سال ابن صاد نے کہکا کا مارا انہوں نے کہا واہ واہ اے بولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو پہ اللہ کی لانت پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے انہوں کا میں کبھی بھی بولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا انہوں نے کہا سنو پھر ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپ کلش ہوگئی میاں بیوی تھے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے مسجد نبی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کی ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے حضور کو آ کے بتایا حضور خود تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو جیسے حضرت ابو ہرا کو بلیوں والا ابو حریرا نام تو ان کا عبد الرحمان تھا وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اپنے وہ کرتے کی آسین میں ڈالتے تھے ازور نے کہ ابو حریرا نام مشہور ہو گیا تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لانت کروں علیہ باللہ تعالی بہرال یہی مروان بن حکم اس کو حضرت میر ماویہ نے گورنر بنا دیا تھا اسی خبیز کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے اسی نے وہ جالی مور لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہوگئی اس کو گورنر لگایا صحیح بخاری چار اس نے خطبہ پڑا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن ماویہ یزید بن ماویہ بڑا اچھا آدمی ہے یزید بن ماویہ بڑا اچھا آدمی ہے، لوگ کہہ رہے یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن ماویہ بڑا اچھا آدمی ہے اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے امیر المومنین حضرت ماویہ بن ابی سفیان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سلجھائی ہے وہ امت کے وسیطر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع مفاد میں پاکستان کے وسیع مفاد میں اچھا وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کا بھائی اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا انہوں نے کوئی بالکل علی گال کی تھی وہ میں گال دسنا کیڑی ہے اس نے ایک بات کی انہوں نے صحابی تھے وہ اور مروان تڑپ اٹھا اس نے کہا پکڑو اس سو ابو بکر کے بیٹے کو ایسی کی تحسی لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں کل میں حاق بلند کرتے حضرت عبد الرمان بن ابھی بکر جو ہے بھاگ کی حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے حضرت عائشہ اسی مزر نبوی کے ساتھ ہجرا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس وہاں جا کر پناہ لی تو مرمان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے آبد الرمان بن ابھی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں میں صورت الحقاف میں آیت ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو ابو بکر کے بیٹے کے تیرے بارے میں آیا ہے؟ تھا ہے وہ کافر بلے آداب حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا انہوں نے کہا خاموش ہو جا آل ابھی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا مجھ پر تومد لگی تھی تو آج آلح ابھی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے یہ تو تھی بخاری میں اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں آٹھ ہزار چار سو تراسی سنم نسائی الکبرا میں گیارہ ہزار چار سو اکانوے اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے اور فتول باری میں صحیح بخاری چار ہزار آٹھ سو ستائیس کی شرح جو فتول باری ابن حجر اسکلانی نے لکھی انہوں نے یہ سارے ترک نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجائی ہے کہ وہ امت کے وسیع مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا تک ہو ذرا کدھر ابو بکر حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر کے تو دو بیٹے جوان تھے محمد بن ابھی بکر عبد الرحمان بن ابھی بکر تو عبد الرحمان بن ابھی بکر وہیں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیرین ماویہ بن ابھی سفیا کیسرو کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے ابو بکر اور امر کی سنت نہیں ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا اور تیرہ میرون اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے ابو بکر کا بیٹا تھا جینس ابو بکر کے تھے جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی پھر کہا پڑھو این بولا رہا اے گا سی پھر وہ چھپ گئے اور یہاں پر حضرت آشا نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لانت حکم کی اولاد پر لانت تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم تو تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لانت کر کے گئے تھے یہ حضور کی غیبی خبریں الحمد للہ اور ایک اور غیبی خبر سنیں مسند ابی جعلا میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 6461 جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے ممبر پر بنو حکم یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد اچھل کود رہے ہیں تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے اور حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا اور سی بخاری میں تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو ریہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اشار فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی کریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور حضرت ابو رحرا کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دو حضور مجھے بتا کر گئے تھے بلکہ صحیح بخاری میں ایک سو بیس نمبر روایت ہے حضرت ابو رحرا اسی کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیث بیان کرتا ہوں اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دو تم میری گردن کاٹ دو کیوں بنو میں حکومت میں تھے انہیں لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے تو تم میری گردن مار دو یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جو وہ علم لدنی تھا وہ علم لدنی نہیں تھا وہ, وہ ان لوگوں کے نام تھے اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل چشتیا کادری اور سوردیا میں ابو ریہرا بھی کہیں پر ہوتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں ٹھیک ہے جی جس طرح ازیفہ اب نے یمان کو منافقین کے نام بتایا حضرت ابو رحرا کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام ان لڑکوں کے نام بتایا جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا حضرت ابو حریرہ ڈرتے تھے اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث تین ہزار چھ سو پانچ اور ایک سو بیس کے اندر خود ابن حضرت اسکلانی نے بھی لکھا اور علم لدونی پہ میرا لیکچر ہے ففٹی فائیو اے اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو ابن حضرت اسکلانی نے پھر کئی ترک جمع کیے کہ حضرت ابو حرا پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ ہجری تک باقی نہ رکھنا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا ساٹھ ہجری میں حضرت میر ماویہ فوت ہوئے اور جزیر تخت نشین ہوا اور اکسٹھ ہجری میں ایکزیکٹ پچاس سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا حضرت ابو ابوریرا کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا ففٹی نائن ہجری میں حضرت ابو ریرا فوت ہوئے انہوں نے وہ ساٹھ ہجری والا زمانہ نہیں پایا یہ سارے ترک ابن اجر اسکلانی نے نقل کیے انہی آدیث کے تحت بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین اور مسرد احمد میں آٹھ نمبر ادیس ہے جلد دو سفا تین سو چھبیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر کی دہائی کے آغاز سے اور ساٹھ ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے پچاس سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یہ کتنی مشہور حدیث ہے میں ضمن بیان کر دوں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چھ سو نمبر ہے جلد ایک صفحہ پچاسی پر حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ زاروں کتار رو رہے ہیں حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان آپ کو کس نے غمگین کر دیا آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فراد کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر سفین سے فارغ ہو کر جنگے نہروان پر جاتے ہوئے فراد کے کنارے اپنے کو سنائی اور پتہ کیا الفاظ ہے مسند احمد کے حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فراد کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر حضور کی حدیث مجھے یاد آ اور پھر کہا بر یا ابا عبداللہ یہ حضرت حسین کی کنیت تھی اے حسین صبر کرنا اے حسین صبر کرنا ساتھیوں نے کہیے آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا حضور زاروں کے دار رو رہے تھے اور آپ کو جبریل نے آ کر خبر دی مسند امام احمد جلد ایک صفحہ پچاسی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ سو اڑتالیس حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہ بھائیوں بہت بڑا واقعہ تھا حسین نویا جائے جام نہیں دے چھٹنی امر ہوتے جن بڑی مصیبت پہ ہے اسی وجہ پہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے ہم فخریا بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے پچاس سال بعد کا واقعہ بتا دیا یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھیں الحمدللہ بھائیو جزید کے گورنوں میں خبیص ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیات اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ اب زیاد کس طریقے سے مدین مدان عمل میں اترا تو یہ پورا ایک گھنٹے کا چیپٹر ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے حسین علیہ السلام بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ خبیص چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے تو چھڑیاں مار رہا ہے میں نے ان ہوٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان ہونٹوں کے خبیس گورنر تھا اس کی میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں صحیح. مسلم میں چار ہزار سات سو بن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا جس طرح حضرت ماویہ کے دور میں گورنر تھا گورنر تھے مغیر ابن شعبہ اور بعد میں عبید اللہ ابن زیادہ باپ ابن زیادہ اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر عدی اللہ تعالیٰ نے تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ سیابی تھے وہ ان کو کے ان کو اس کو ابید اللہ ابن زیاد کو تو بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے آیا صحیح مسلم چار ہزار سات تو آئس بن عمر نے کہا ابید اللہ ابن زیاد اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تُ سے کبھی ادیس نہ بیان کرتا تیرے فطرے سے بچنے کے لیے تو مجھے قتل کروا دیتا اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں لہذا میرا سارا خوف ختم حسین نہیں روزانہ ماما جمنیا موہر کے قریب انہوں نے عدیش بیان کی آئس بن نمبر نے کہا اب اللہ ابن زیاد میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہا ہوتا ہے نا تو سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو جو ریایہ پبلک ہے اس کی رئیت ہے اور دوسرے ترک میں صحیح مسلم کیا آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو جنت حرام کر دید دی اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے کوڈ ورڈ میں بات کی لیکن وہ حبیس کہتا ہے او محمد کے صحابہ کے بھوسے صحیح مسلم چار ہزار سات آپ چلا صحابہ کے گستاخ کون ہے بنو میا یہ ان کی بدت ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جی شیعہ تو روکے اور میں کہ شیعہ کتنے روکیے بنو میا دی پارٹی ہے یہ تو حضرت میر ماویہ دی پارٹی ہے کتھو روکیے علی دی پارٹی دے کام نہیں کر دی انہوں دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے یہ امیر ماویہ کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں فیصلہ کر لو کس پارٹی میں جانا ہے حق علی کے ساتھ ہے کتنی حدیثیں ہیں المستر الحاکم میں حدیث ہے قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے وہ آپ نے حدیثیں بخاری مسلم سے بھی سننے تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہتا ہے تو محمد کے صاحب کا بھوسا ہے تو آئس بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد محمد کے صاحب بھی بھوسے تھے اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو وہ ظاہر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا دوسری مثال سن نبی دو چار یزید کے اسی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزا رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے ظالم بادشاہ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو تو ان کے قدموں میں حاضر ہو خیر بلایا اور مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے یہ حوض کوسر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلیم کا حوض کوسر ہوگا وہ بخاری مسلم میں درجنوں ادیسیں ان آپنا کل کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اس حدیث پہ شاک کہہ کے حضور نے باقی یہ بات کی ہے تو میں نے سہبی سے مسئلہ پوچھنا ہے اس کو میرے دربار میں حاضر کرو بدماشی دیکھے سو نبی دو چار ہزار سات سو تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا چلو میں حدیث سنانے کے لیے چلا جاتا ہوں عبید اللہ نے زیاد کے سامنے گئے جیسے ہی سیابی اینٹر ہوئے کہتے اے دیکھو موٹے نو موٹا موٹا ٹھگنا چھوٹے قد والا محمدی محمدی گالی ہے ابو تڑب اٹھے انہوں نے کہا مجھے زندگی میں یہ دن بھی دکھانے تھے کہ محمد کی نسبت میرے لیے آر ہو جاتی کہ مجھے تو کہہ رہا ہے دیکھو اس ٹھگنے کو موٹے محمدی کو اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کے لوانا ٹھیک ہے یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا حنفی نہیں محمدی کے لائن کہتے ہیں ثبوت یہ ابو دود میں ہے محمدی اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمد ہی کہتے تھے الحمدللہ پھر کہنا نہیں نہیں حضور گرم کیوں ہندے ہو ٹھنڈے ہو جاؤ نہیں نہیں بڑے چنگے بندے ہو دسو یہ والی بات کہ یہ اب حوض کوسر والی حدیث انہوں نے کہا ہاں ہے حوضے کوثر والی حدیث اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ سنی اور اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے نہ پلائے جو اس حدیث کو نہیں مانتا اور وہاں سے غصے کی حالت میں یہ بات کرتے ہوئے نکل گئے بیسیکلی اسے بدوا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے نہ حز کوسر سے پلائے اور ایسا ہی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفقوں نے دیس ہے میرے حوضے کوسر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو دھتکار دیا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدعتیں جاری کی میں کہوں گا سب سفلی لمن غیر ربادی ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں اولین وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے خلاف مرتد ہو گئے تھے یعنی وہ اصحاب جو حضور کی زندگی میں تو صحابی تھے بعد میں مرتد ہوئے جیسے مرکرین زکات اور عزت وبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ یہ بیسیکلی اس میں الفاظ ہیں اصحابی, اصحابی میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ہیں کہا جائے گا یہ آپ کے صحابہ کہاں رہ گئے آپ کے بعد تو یہ مرتد ہو گئے تھے اور سن دارمی میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ادا جان نسر اللہفط تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے جیسے داخل ہوئے اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر نائنٹی سکس ان آٹھ لیکچرز میں بہرحال یہ بدت کبرا صحابہ کی گستاخی کی اب ایسی بھیانک صورتحال میں بھائیوں مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چاہیے میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں کسی مفتی کے فتوی کی ضرورت نہیں کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر کا فتبہ صحیح بخاری 6830 بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ آپ کے آخری حج تھا اس کے بعد آپ شہید ہو گئے لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے فلاں کا نام نہیں آیا لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر پھر اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا خود نہیں انہوں نے ڈکٹرشپ کی پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے حضرت عمر نے بھی چھ رکنی کمیٹی بنائی کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے اور وہی پھر ترتیب سے خلفہ راجدین بھی بنے تو سی بہاری چھ نمبر حدیث تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی اس میں ایک بات انہوں نے کی دیکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا اور آپ بخاری سن چکے چار آٹھ سو ستائیس تلوار کے زور پر بیت لی گئی ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کے کہتے نہیں جی صحابہ متفق ہو گئے تھے میں ابھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے بھائیو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے جڑا کون بنے مرد کا بچہ کون بنے حسین جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے جن کا خون نبی کا خون تھا وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ امت کے رہنما اور ظاہرہ رہنما شخصیات ہی سامنے آئیں گی اور قرآن کا حکم سن لے سورت الماعید نمبر سکسٹی تھری لولا ینا ین ہا ہر ربا نی احبار اللہ تعالی یہود نے سارا کو ٹانٹ کرتا ہے تانا دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علما ہیں ان کے بزرگ کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قلع گناہ کے کاموں سے اطلح مسخت اور حرام خوریوں سے علماء کی ذمہ داری ہے روکے نبی تما کا کتنے برے کام وہ کرتے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے حسین ابن علی on the behalf of prophet علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر, جو ہے وہ سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب المان چیپٹر میں 170 نمبر کے بنو میئیا کا گورنر مروان بن حکم وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے پہلے نماز بعد میں خطبہ تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے خطبہ میں ہوتا تھا علی پر لانہ علی سے محبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں تو آڈر تو اللہ تاری تقریر نہیں سنتے جمعے دیتے مجبوراً سننے ہیں عید دی کیوں سنی ہے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے نئی بدت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی صحیح مسلم ایک سو ستر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے کوئی سنتا ہے سنے نہیں سنتا نہ سنے یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے تو ابو سعید خود وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر اس شخص نے حق ادا کر دیا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن دل والا معاملہ غال کا اداف یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا کم از کم زبان سے ضرور روکے یہ وہ عادی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو پوری فیس کیا ہے وہ پول کھولتا ہے تو آخر آخری حصہ بیان کرتے ہیں یہ وہ حدیث ہے تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت علی کا بیٹا حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے سعید بخاری چار ہزار ایک س... آ... آ... اکتالیس سو آٹھ چار ہزار ایک سو آٹھ بیس میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا جس میں میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جن بھائی لیکن یہ باقی لوگ انہوں نے ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ان چار بندوں نے بیعت نہیں کی نہ ابن زبیر نے نہ ابن علی یعنی حسین نہ ابن عباس اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ علیہ مجمعین تو یہ چار کہنے جی چار نے بیعت نہیں کی باقیوں نے کر لی او بھائی باقی تو بے چارے لائی لگ ہوتے ہیں اب میں آپ سے مثال کرتا ہوں کہ اگر آج زرداری اور نواز شریف عمران خان کو اپنا لیڈر مان لیں تو اس کا کیا مطلب ہے دو بندوں نے لیڈر مانا پوری پارٹی نے یا عمران خان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے خالی عمران خان نے ماننا ہے پوری اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ یہ پورے پورے ایک گروپ تھے ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ نہیں کرتے تھے وہ تو حضرت ابو بکر کا حوصلہ تھا سات دن ابادا نے بیت نہیں کی کسی کو کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے مرضی حضرت علی نے چھ مہینے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جب سیٹسفائی ہوگا یہ تو دل کا فیصلہ زبردستی کسی کو بیت کروائی جا سکتی ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ چار بندے نہیں تھے یہ چار سکول آف تھاٹ پورے تھے جو ان کے اگینسٹ تھے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں سیدنا حسین کو صرف رشتے داری کی بنیاد پہ یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق تین ہزار سا آٹھ سات سا سو اکاسی کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین اسلام رشتے داری پہ نہیں کسی کو دیتا قرآن میں آیا انکم اللہ خاکم تم میں جو پہس ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں چھ ساڑھے چھ سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے کارنامہ کیا بعد میں ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار اللہ حب. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسکلانی المتوفا آٹھ سو باون ہجری انہوں نے بخاری کی شرح میں اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کے کہلوانے والے تینوں گروہ بریلی جو بندی اور اہل عدیث ایون اہل تشیہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فت الباری میں تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا یہ بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہیں ماوا حسین نہیں جمدیاں بھائی اب اسی لیے جسید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے اب مجھے بتائے ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا سعد ابن عبادا نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی چھ مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی کیا خلافت ختم ہو ہوگی نہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو میاں کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے ان کو پتا تھا سارے بیت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اکیلا حسین وید کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے اب سمجھ آئی ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی ٹھیک ہے چھوڑ دو یار کیا کر لیں گے ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے انہوں نے حکومت معاویہ کے والے حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں سرا بیس سال گزر چکے تھے پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی اب کہاں شیان علی نے کھڑا ہونا تھا شیعہ کا مطلب ہے گروہ حضرت علی کے گروہ یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت شیان علی علی کے گروہ کے لوگ کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں پہ یہ رابطی تو بعد میں آیا جن لوگوں نے تبر صحابہ پہ شروع کیے اسی لیے امام زید زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے چھوٹے بھائی ان کے سامنے کسی نے حضرت ابو بکر پر لانت کی تو انہوں نے کہا رفع بنا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو وہاں سے ان کا نام پھر رافدی بن گیا لہذا صحیح اہل تشیہ وہ ہوگا جو رافدی نہ ہو وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ للہ شیان علی ہیں الحمدللہ ہم شیان علی بھی ہیں شیان ابو بکر بھی ہیں شیان عمر بھی ہیں شیان عثمان بھی ہیں اور مولا علی ایک ایک ایکٹو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی حضرت ابوبکر بکر حضرت عمر عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے ان کی آپس میں بہت محبت تھی بہرحال امام حسین علیہ السلام نے رزسٹنس کی پیسو اپنے گھر والوں کو بچوں کو بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے بہتر لوگ تھے اٹھارہ ایل بی تھے باقی رشتے دار تو بھائیوں جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے مجھے وہ تو کوفے جا رہے تھے کوفے سے خط لکھے صحابہ نے یہ کہتے کوفیوں نے لکھے وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم حدیثیں ہیں سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت میر ماویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں لہذا آپ, آپ امت کے لیڈر ہیں سامنے آئیں اب کس چیز کی پاسداری رہے گی یہ کون سی خلافت ہے آپ کہتے ہیں غبرانوں کے خلاف روج نہیں ہوتا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں تاکہ وہاں سے بیٹھ لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کریں الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی اور جس جی سیاسی باتیں او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں جدا ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہمارا نبی بے اکبک سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا سب سے بڑا مجاہد بھی تھا سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا ٹھیک ہے نا جی سیاست دین کا حصہ ہے جس سیاسی جنگ تھی بالکل سیاسی جنگ تھی سو فیصد سیاسی جنگ تھی اسلام سیاست سے الگ ہوئی یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے تو آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ روس جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے یہی تو سیکولرزم ہے حضرت حسین کو زبا کیا آج امت کو کی یاد آ رہی ہے اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی آج تک نہیں ہم نکل سکے اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے ارب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں جو ایک ہزار سال سے ہمارے چہرے پر سال سے لگا ہوا ہے ارب امپیریلزم انہوں نے کہا ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے کہا عرب امپیریلزم عرب بادشاہت ان کا یہ خلافد راشدہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا خلافد راجدہ اور اسلام کا عروج اکتالیس ہجری میں ختم مسلمانوں کا عروج ہزار سال تک رہا ہے اسلام کا عروج نہیں اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے ستر سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ میں خود مغل ہوں تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ نے کہوں ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا یہ مسلمانوں کی حکومت تھی ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی بتدریج زوال آتا گیا, آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے اس بات کو سمجھ لیں اسلامی حکومت الگ چیز ہے مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی پھر اس کا ایکسپلوژن تھا پھر کوئی بھی زیادہ جب رومن امپائر گر گئی آج اگر پاکستان انڈیا کا اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کو خلویر احدین کے زمانے میں حکومت مل گئی پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے کیسر و کثرا کی سنت پہ عمل کیا باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ چار چار بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے عام ان کے نام لیتے ہیں، آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر تو بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیوں فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے سیدنا حسین نے قیامت تک کے لیے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ چند لوگ ہیں جیسے سورت النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں الحمدللہ للہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے میرے آٹھ لیکچر ہے میں آخر میں بات کر دوں کنکلوڈ کر کرتے ہوئے اور میرے دو ریسرچ پیپر جو میں پہلے بھی بتا چکا رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سید اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس کی صرف کاپیاں تھوڑی تھی ہیں میں نے آپ کے امام صاحب کو دے دی ہیں پانچ کاپیاں یہ ہمارے پاس ڈیڑھ دو سو کاپیاں یہ سب کو مل جائیں گی لیکچر کے اینڈ میں خود لے کے جائیے گا بار بھائی کھڑے ہوں گے اور کچھ اور بھی نماز محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ٹین کمانڈس اور کافی سارے رسرچ پیپر ہیں اس کو آپ مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سنت پاک ڈاٹ کام سے تین ایم بی کی فائل ہے انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی الحمدللہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہے بہرل آج میں نے جو ٹاپک ایڈریس نہیں کیے میں بتا دوں وہ سارے میرے لیکچرز اور ان ریسرچ پیپر میں کور ہے حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ غم اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں انساب الشراب میں جو لکھا ہوا وہ اکثر شیعہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی تھیں پائی جھوٹ ہے حضرت حسین نے تین شرطیں رکھی جی یا تو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے او پھائی وہ بیت اگر کر لیتے تو نا لٹیاں پاڑیاں سن خدا ناز ہے کہ حضرت میر ماویا جو پوری زندگی حسین سے بیعت نہیں یزید کے لیے لے سکے اگر حضرت حسین آپ تیار ہو گئے تھے انہوں نے کہنا تھا جناب بیعت کے لیے تیار ہیں جناب آگے وہ جھوٹ ہے بالکل منقطع روایت ہے ایون زبیر صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا انصاب الشراب جو ہے یہ کتاب ہی جھوٹی صنعت کے ساتھ ہے اس کی امام بلادری سے ثابت نہیں ہے منقطع ہے وہی جھوٹی اگر جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا اسی طریقے سے یزید پہ کچھ تم دنیا کی بشارت فٹ کرتے ہیں جی وہ پہلا لشکر وہ پہلے لشکر میں ہے نہیں تھا میں نے بخاری سے بدو سے ثابت کیا اسی پونسلٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا کہاں وہ پہلے لشکر میں شامل تھا کوئی جنت کی بشارت نہیں میں اس کو دوست کی نہیں کہہ رہا لیکن جنت کی بشارت اس پہ فٹ نہیں کلمہ گو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جنت میں جائے گا میرے کو مسئلہ ہے لیکن جو کچھ کیا وہ برے کرت اس کے برے ٹھیک ہے اور جی لانت نہ بھیجیں صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہے جس نے اہل مدینہ سے ظلم کیا خود لانت اس نے کمائی کوئی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو لانتی کہوں نہ کہوں اللہ کی لانت کا مستحق ہے لانت اللہ کازمین اللہ تو خود بھیجے اسی طریقے سے یزید کے دور میں تین سیا میں اسی پونکلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کو جلانا صحیح مسلم سے اہل مدینہ کو لوٹنا ان کو قتل کرنا بخاری اور مسلم سے اور حضرت حسین کی شہادت یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں یزید کے تین سیاہ میں آخر میں میں اب ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ مہم کھڑی کی اور پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے یہ پنفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور دنیا پہ اللہ کی حجت مانتا ہوں انہیں انہوں نے جب وہ بات کی تھی تو ان کے خلاف میں نے یہ پنفلٹ لکھا انگلش میں بھی ان کو علمی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہ آپ بھائی غلطی پر ہیں آپ تو امام نے تعمیہ اور وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں یہ بخاری مسلم پڑھیں کہ کہاں پہ یزید جو ہے وہ اس پہ کچھ تم تن تو نیا ہے خدا کے لیے مولویوں کی کتابوں سے نکل کے اور پھر جب اسے سوال ہوا اس نے کہا جی امام غزالی نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے ویسے آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو جب یزید ہی آ رہی امام غزالی امام غزالی نے تو صوفی نو مسلمان بھی نہ ہو سمجھتے تو ہوں غزالی کولٹ جا رہے ہو بھی بھی. قرآن اور صحیح عدیظ تو پھر یہ لکھا ہے میں نے اور ان کے جب یہاں پر شاگرد یہاں پر آئے تھے اشرف محمد ان کے کےسچرس بھی ہیں ان کے سسرال اسلام آباد میں جو کہ میری جاب اسلام آباد میں وہاں پر بھی گھر ہے الحمدللہ جیلم میں بھی رہتا ہوں تو میں ان کے گھر جا کے ملا مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے ہیں انہوں نے مجھے چالیس منٹ دیے میں نے پوپلٹ ان کے ہاتھ میں دیے انہوں نے کہا علی بھائی کیا بتائیں آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک کے اس کام کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہمارا کام ٹھپ ہو گیا انڈیا کے اندر پیس کانفرنس جو تھی وہ کینسل کروا دی باقی لوگوں نے یہ جدید والا مسئلہ اٹھا کے بارہ میں نے کہا یہ ان کو دے انگلش میں بھی میں نے دیا کہ شاید اسلح گرا ہم یہی کرتے ہیں کہ جس جی پہ فتوہ نہیں لگاتے علمی طریقے سے تو وہاں اس پہ میں, میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے صحیح حدیث شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں شیخ البانی بھی اور یہ حدیث متواتر ہے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار ایک سو پینسٹھ اور جلد ایک سفا دو پہ یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مشن اٹھایا ہے اور آپ کو یہاں پہ ماشاء اللہ جو تین چار سو لوگ موجود ہیں ان کو یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اسی کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ان کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ صحابی کا خواب ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا میری شکل میں شدان نہیں آ سکتا اور صحابہ کو تو ڈیفینیٹلی حضور کی شکل کا پتہ تھا شکل مبارک ان کو پتا تھی ابن عباس نے خواب دیکھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم گرد آلود ہے اور پرانگہ حالت ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیشا پائی شیشہ قبل مسیح بھی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانچ کے برتن میں پانی پینا ثابت ہے بعد یہ بھی ادیس کے اندر وہ کر رہے جی شیشی کا شیشہ قبل مسیح ہے شیشے کو آج کی طرح خون کی شیشی اٹھائی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کا دن حضور کی وفات کے پچاس سال بعد کئی دن بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا ظاہر اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اسی طریقے سے چینلز نہیں تھے تو کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمثیلن خواب دکھایا آپ کے صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ تمثیلن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایکزیکٹ آپ کو کربلا میں موجود تھے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں آیا ہُوا ہوں ٹھیک ہے مجھے آپ اگر کہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو مجھے نہیں پتا ہوگا یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلن چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکس بھی میں نے اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیا تک ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کی شکلیں مبارک یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو بعد میں کئی لوگوں کو ہوئی ہے میں نے صحیح مسلم سے ابو بدھاود سے مثالیں پیش کی ہیں کیا تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو بارت صحابی کا اتفاقی خواب ہے تو وہ کہتے ہیں بعد میں پتا چلا اس پہ میں آیت پڑھوں گا سورہ الحداب کی آیت نمبر ستاون ان ان يؤذون اللہ, لعنهم اللہ, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی لانت ہے وہ آب الحم اذاب مہینہ اور اللہ تعالیٰ نے دردناک زریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تعالیٰ اور حدیث بھی سن لیں للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو سترہ صحیح ابن ابان میں سات ہزار ایک سو چار شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے ہم اہل بیگ سے جو بکس رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا یہ کہتے ہیں اللہ نتنا بھیجو پائی یہ تجیے گل پہنچ چکی ہے اور اسی کا ترک المستقل للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے چار ہزار سات سو بارہ اس میں الفاظ ہے اگر کوئی شخص حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑے اور روزے کی حالت میں ہو اور تب بھی اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہی ڈالے گا بلاہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہل بیت کا یا کسی صحابی کا بغض رکھے غلطی اپنی جگہ ہے اپنی جگہ غلطی کو غلطی کہا جائے اللہ اور آخر میں میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک کال پر جو بخاری اور مسلم کے متفقہ راوی ہیں بنیادی راوی ابراہیم نقی تابعی المتوفا 96 ہجری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد حماد بن ابی سلمان کے استاد ابراہیم نقی ان کا کول المجمل کبیر تبرانی تبرانی امام تبرانی کی کتاب میں موجود ہے دو انتیس نمبر اثر ہے جل تین سفا ایک سو بارہ پر اور میں کہتا ہوں ابراہیم نخی نے تو کام ہی ختم کر دیا آپ سنیں الفاظ اس پمفلٹ پہ بھی میں نے آخری نصیحت ابراہیم نخی کا کال ڈالا ہے وہ کہتے ہیں سنیں اب حوالہ میں نے دیا ایسے شیخ زبئی صاحب نے بھی صحیح کہا اپنی کتاب میں نقل کیا اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا اور قیامت کے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی چلا جاتا تب بھی میں اس بات سے ڈرتا کہیں حضور جنت میں مجھے دیکھ نہ لیں اللہ اور مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا مجھے اللہ بھی معاف کر دیتا اور میں جنت بھی ہوتا میں حضور کو شکل جنت میں میں نہیں دکھا سکتا تھا اگر میں حسین کے قاتلین میں شامل ہوتا یہ تھے ہمارے محدثین رحی اللہ اور احمد بن حمبل کا قول صحیح صنعت سے ابن جوودی نے اپنی کتاب میں نقل کیا جو اس پمفلٹ پہ بھی میں نے لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ انہوں نے کہا جزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث لی جائے وہ مجرور آوی ہے اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا میرے پورے لیکچر ہیں مسئلہ ون حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹہ اور بیس منٹ کی میری گفتگو ہے اللہ سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی بحثیت انسان تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے تابئین طبا جو صحیح العقیدہ ہیں ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق تع فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلی اللہ محمد محمد <سلام> جگہ شروع نہیں نہیں سوال جواب چلو وہ کر دیں گے دعا تو سارے ہو جائے گی نماز بادی نا مجھے یاد نہیں رہتی نماز تو بعد کریں گے ان شاء اللہ اشادی نماز تو بات ان شاء سی عید نے کر بلا میں وادیے ہے سی عید نے کر بلا میں دین باد ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں سعید نے کر بلا میں وعدینی بادیے ہیں بولے حسین اللہ بولے حسین اللہ تیری رضا کی خاطر بولے حسین اللہ تیری ہی رضا کی حات ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے رے لوٹا دیے ہیں سعید ن بلامے ہیں بادن نبی پیواری دینے نبی پیواری اکبر نبی جو دینی نبی پیواری اکبر نے بھی جو آبس نے بھی اپنے آ بس نے بھی اپنے بازوں کٹا دیے ہیں سید نے کر میں بازیے ہیں زینب کے باغ میں بھی زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے, مہکے تھے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے محکے تھے زینب نے وہ بھی دو زینب نے بھی دو نو راہ خدا دے ہیں سید نے کر بلامے ہیں زہرا کے ناز پالے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے ظہرا کے ناز پالے پھول پہ سونے والے کر بل کی ہاک میں وہ کر بل کی ہاک میں وہ آئے رلا دیے ہیں سعید نے میں دے ہیں ایک بچ گیا تھا ہنچا ایک بچ گیا تھا ہنچا اس کو بھی پیش کر کے ایک بچ گیا تھا ہنچا اس کو بھی پیش کر کے سہید نے جاڑ کر یوں صحیح داڑ کر یوں دامن دکھا دیے ہیں صحیح د کربلا میں ہیں دین موہن ددی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دے ہیں سعید لے کر بلا میں وعدنی بادیے ہیں